بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الیلہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشہدو ان محمد عبدہ رسولہ المبعوث ورحمتللہ علمین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلا آلہ وعلا آسحابہ ومن احتدہ بہدہ وستنہ بسنتہ علیہ ومدین اما بعد مفتی جناب تاریخ مسعود صاحب ایک مشہور معروف دیو بندی علیم اور مفتی ہیں ان کی ایک ویڈیو کلپ میرے پاس پہنچی ہے جسے میں نے سنا اور دیکھا اس کے اندر کچھ باتیں تو انہوں نے صحیح بیان کی ہیں جیسے ان کا یہ کہنا کہ بغاوت کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا ہے نقصانات اس کے اندر زیادہ ہیں اور خلافت کا لیبر لگانے سے خلافت قائم نہیں ہو جاتی ہے ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بغاوت کے راستے کو چھوڑ کر کے جو حکومتیں اسلامی باقی ہیں ان کے اندر رہ کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے یہ بڑی پیاری اور اچھی بات انہوں نے بیان کی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے بیان کر دی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں صحیح نہیں ہیں جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اربوں کو اکسایا گیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف ان کو بغاوت پر ابھارا گیا اور ان کے بغاوت کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا اور اس کا خاتمہ ہوا ان کا یہ کہنا پتہ صحیح نہیں ہے قبل اس کے کی میں اس کا جواب دوں میں یہ بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ خلافت عثمانیہ کی نسبت تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی طرف ہے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ خلافت عثمانیہ کی جو نسبت ہے وہ اس حکومت کا جو بانی تھا جس کا نام تھا عثمان الاول جو ارتغرل کے بیٹے تھے ان کی طرف یہ نسبت ہے منصوبہ ہے نہ کہ خلیف راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مفتی صاحب نے بتایا کہ اربوں کی, کی بغاوت سے خلافت عثمانیہ کا زوال اور خاتمہ ہوا تو میرا سوال یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ تو تین بر اعظموں کے بڑے بڑے شہروں یا اکثر شہروں پر محیط اور مشتمل تھی ایشیا افریقہ اور یورپ صرف عرب کے علاقوں میں تو نہیں تھی ان کی حکومت تو اگر ان کی بغاوت سے حکومت کا خاتمہ ہوا خلافت عثمانیہ کا تو صرف ان علاقوں میں ہونا چاہیے تھا جہاں عرب لوگ تھے جہاں عرب لوگ نہیں تھے تو وہاں پر ان کی خلافت کی طریقے سے ختم ہوئی اور اس کا زوال ہوا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے بغاوت کیا تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ اجمی تھے ترکیا یا خلافت عثمانیہ کے لوگ اور اربوں نے اس بنا پر ان کے خلاف بغاوت کیا کہ وہ اعظمی ہیں تو پھر اربوں کے علاوہ جو اجمی تھے وہ کیوں بغاوت کریں گے لہذا ان کا یہ کہنا کہ عربوں کی بغاوت سے خلافت کا وجود ختم ہوا یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے قطان مناسب نہیں ہے اس کے بہت سارے اسباب تھے جس کی بنا پر حکومت یا خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا اس کا خاتمہ ہوا ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ خود ترکیہ ہی یا ترکیہ کے لوگ خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے آخری دور میں باقاعدہ وہاں ایسی تنظیمیں قائم کی گئیں جن کا مقصد تھا کہ جمہوریت کا قیام اور خلافت عثمانیہ کا زوال اور خاتمہ انہیں میں سے مصطفیٰ کمال تا ترک وہ اس نے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام ہی تھا یونائٹڈ اینڈ پروگریسی پارٹی یہ باقاعدہ خلافت کے خلاف مظاہرے کرتے تھے احتجاج کرتے تھے بڑی بڑی ریلیاں نکالتے تھے لوگ اور نعرے لگاتے تھے اور جمہوریت کے قیام کے لیے کوششیں کرتے تھے ہزارہ ہزار کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے اور جب انیس سو بائیس کے اندر انتخاب ہوا تو اس میں سب سے بڑی پارٹی بن کر کے یہی مصطفیٰ ترک کمال پارٹ کی پارٹی جیت کر کے آئی تھی اکثر سیٹیں یہ لے کر کے آئے تھے اور پھر سن انیس بائیس کے اندر خلافت گویا کی یعنی صرف نام کی رہ گئی تھی اور سن انیس چوبیس کے اندر جو کچھ نام تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا اور اس طریقے سے حکومت جو ہے ختم ہو گئی تو خلافت عثمانیہ کے زوال میں یا اس کے خاتمے کے لیے ترکیاں نے بہت زیادہ یہ وہاں کے جو لبرل قسم کے لوگ تھے یہ آزادی پس آزاد پسند قسم کے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی اور کوشش کی اور ظاہر بات ہے ان لوگوں کو جو آدھا اسلام ہیں جیسے فرانس اور برطانیہ یا اس طریقے سے اور جو روس وغیرہ اور جو ممالک ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ ان کو ایڈ ملتی تھی اور انہیں باقاعدہ ان کی مدد کی جاتی تھی تو یہ بھی ایک بڑا سبب تھا جس کی بنا پر خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ایسے ہی خلافت عثمانیہ بہت زیادہ مقروض ہو گئی تھی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کی بہت زیادہ مقروض ہو گئی تھی اور بالکل خزانہ خالی ہو گیا تھا ان کا اور اس پوزیشن بھی نہیں تھی رہ گئے تھے کہ کوئی فیصلہ کر سکیں اور ان کے جو داخلی امور ہوتے تھے ان میں بھی باقاعدہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ دخل اندازی کیا کرتی تھیں اور ان داخلی امور کے اندر بھی وہ بڑے فیصلے نہیں لے پاتے تھے اس قدر مقروض ہو گئے تھے ایسی ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کا آپسی انتشار آپسی آپس میں اختلاف باپ بیٹے کو خطر کر دیتا تھا چچا بھتیجے کو قدر کر دیتا تھا اور ان کی آپس میں جو ہے جنگیں ہوا کرتی تھیں اور اسی طریقے سے آخر وقت میں تو یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ جو ولی عہد ہوتا تھا جسے خلافت ملنے والی ہوتی تھی اسے کسی جزیرے کے اندر قید کر دیا جاتا تھا اور وہاں رہتا تھا اور اس طریقے سے جب بادشاہ کا یا خلیفہ کا خلیفے کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے لایا جاتا اور پھر اس کی تاج پوشی کی جاتی تھی تو یہ بھی ایک سبب تھا جس کی بنا پر حکومت کا زوال ہوا اور ظلم بھی زیادہ تھا اور اربوں کے ساتھ ناانصافی بھی انہوں نے کی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے سچائی ہے اور اسی طریقے سے یہ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی 1914 اور 1918 کے درمیان اس میں باقاعدہ لوگ شریک ہوئے اور یہ لوگ المانیہ کی طرف سے تھے جرمنی کی طرف سے تھے اور شکست ہوئی ان لوگوں کو جرمنی کو شکست ہوئی فرانس اور دیگر طاقتوں کے سامنے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی بہت زیادہ یعنی یعنی زوال پذیر ہوگی حکومت یہ اور ان کا جو دور ہے دراصل وہ سولہواں اور سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی یہ ان کا جو ہے دور عروج ہے اور سنہرا دور ہے یہ اور اس کے بعد بھی کبھی ان کو اچھی پوزیشن ملی تو کبھی زعف اور ازم اور تنظلی کا شکار ہوئے لیکن ان کا جو سب سے سنہری دور ہے وہ سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی کا دور ہے جیسا کہ مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں جن کی بنا پر یہ حکومت جو ہے یا خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی اور خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جن جن علاقوں پر ان کی حکومت قائم ہوئی وہ سب خالی پڑے ہوئے تھے وہاں کسی کی حکومت نہیں تھی ظاہر بات وہاں بھی حکومتیں تھیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں تو ان لوگوں نے اپنا جو رقبہ وسیع کیا وہ یا تو ان سے جنگ کر کے کیا یا تو ان کے ساتھ اتفاق کیا اور اس طریقے سے ان کا رقبہ وسیع ہوا یا تو انہوں نے ان ملکوں کو فتح کیا جو غیر اسلامی ممالک تھے جیسے محمد الفاتح نے قسطنیہ کو فتح کیا اور بہت سارے ممالک اور شہر فتح کیے گئے تو اس طریقے سے ان کا جو ہے اضافہ ہوا اور ان کے دور میں سلجوقیوں کا دور تھا اور جو عثمان الاول جو اس حکومت کا بانی ہے اس کے جو والد تھے جن کا نام تھا ارتغر الرطغر ان کا نام تھا یہ الدین سلطان علاؤ الدین کی خدمت گزارتے سمجھ لیجئے اور جب سلطان علاؤ الدین کی فوجیں روم کے ساتھ لڑ رہی تھیں تو یہ جو ارتغرل تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور اس میں سلطان علاؤ الدین کو کامیابی ملی تھی اس نے خوشی میں آ کر کے جہاں پر جنگ ہوئی تھی اس کے کچھ علاقے اور کے دیے اور ان کو وہاں انہوں نے امیر منتخب کر دیا کہ آپ یہاں کے امیر ہیں اس کے ان کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے کا دور آتا ہے تو انہوں نے اپنی رقبے کو اور اپنی جو عمارت ان کو ملی تھی سلطان علاؤدین کی طرف سے ان کے والد کو اس کے اندر انہوں نے توسیع کرنا شروع کیا اور اس طریقے دھیرے دھیرے بہت سارے ملکوں کو انہوں نے ہتھیایا اور ممالک کا دور تھا ان کے زمانے میں جو غلام ہوتے ان کی حکومتیں تھیں تو اس طریقے سے یہ سلجوکیوں کا دور تھا اس وقت سمجھ لیجئے خاص طور سے ہندوستان میں افغانستان میں ایران میں ان لوگوں کی حکومتیں تھیں اور اربوں کے اندر بھی جو ہے مختلف حکومتیں تھیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں اور ان سارے اربوں پر بھی ان کا کنٹرول نہیں تھا مکہ مدینہ پر ان کا بہت حد تک کنٹرول تھا لیکن اور جو باقی علاقے تھے وہاں ان کا کنٹرول ہی نہیں تھا جیسے ریاض ہمان لیجئے وہاں عالیہ رشید کی حکومت تھی اور اسیر میں محمد ادریسی کی حکومت تھی اور ہریملا میں عال مامر کی حکومت تھی جبل شمر میں علیہ سبحان کی حکومت تھی ابہا میں حسن بن فائد کی حکومت تھی تو اس طریقے سے جو عرب کے علاقے ہیں ان میں بھی ان کی حکومتیں نہیں تھیں تین اس میں لیبیا میں عراق میں اور اس طریقے سے اور جو مصر میں یہ جو سب عرب علاقے ہیں صومال ہے یہ سب جو عرب علاقے ہیں وہاں بھی جو ہے الگ الگ حکومتیں تھیں جو ان کے ساتھ شامل ہوئی یا تو لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کیا اور پھر ان کو شکست دی یا تو انہوں نے اتفاق کیا اور اس طریقے سے چونکہ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی تو ان کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے سرنڈر کیا اور اس طریقے سے ان کی خلافت میں اور حکومت میں شامل ہو گئے اور کچھ لوگوں نے جنگ کی اور باقاعدہ جنگ کی صورت میں کے ساتھ شامل ہوئے تو یہ انہوں نے خود اپنے رقبے کو وسیع کیا ہے لوگوں کے خلاف جنگ کر کے یا ان کے ساتھ اتفاق کر کے ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے علاقے خالی تھے یہاں کسی کو حکومت نہیں تھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں اور اربوں سے مراد جو مفتی تاریخ صاحب نے لیا اگرچہ انہوں نے سرحد کے ساتھ نہیں کیا کہا لیکن وہ لگتا ہے کہ انہوں نے اربوں سے مراد صرف سعودی عرب کو لیا ہے اس لیے وہ کیا انہوں نے کیا کہا کہ توحید تو آ گئی لیکن بہت ساری برائیاں جنم ہو گئیں اور بہت ساری برائیاں آ گئیں تو توحید کہاں آئی توحید تو صرف سعودی عرب کے اندر آیا باقی آپ دیکھیں اور دیگر عرب علاقے ہیں مصر کو لے لیجئے عراق کو لے لیجئے لیبیا کو لے لیجئے اور اس طریقے سے اور جو عرب علاقے وہاں لے لیجئے وہاں کس قدر ابھی بھی مزار پرستی ہے قبر پرستی پائی جاتی ہے وہ سارے علاقے تو بھی, بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں خبر پرستی پائی جاتی ہے تو انہوں نے عربوں سے مراد جو ہے صرف گویا کہ سعودی عرب کو لیا حالانکہ صرف سعودی عرب تھوڑی عرب ہیں بلکہ بہت بڑا علاقہ ہے عربوں کا جہاں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے وہ سب کے سب اور وہاں سرکاری زبان عربی ہے اور وہاں کے لوگ عربی زبان بولتے ہیں وہ سب عرب علاقے کہلاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کے مراد لیا کہ عربوں سے مراد گویا کہ وہ سعودی حکومت کو لینا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت جو قائم ہوئی انہوں نے بغاوت تھوڑی کیا تھا ان کے خلاف عثمانیوں کے خلاف یا خلاوت عثمانیہ خلاف کیونکہ یہاں پر ان کی ان کا کنٹرول ہی نہیں مکمل طور پر تھا ہر جگہ الگ الگ حکومتیں تھیں ہر پچاس کلومیٹر پر حکومت بدل جایا کرتی تھی جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہر پچاس کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے تو یہاں پر ہر پچاس کلومیٹر پر حکومت بدل جاتی تھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں یعنی آسا میں الگ حکومت اور اس طریقے سے میں الگ ہویملا میں الگ ریاض میں الگ اور خود ان کی بھی حکومت تھی درعیا کے اندر جسے انہی لوگوں نے ختم کیا تھا اور انہیں خلافت عثمانیہ ہی نے ختم کیا تھا مصر کے ساتھ مل کر کے محمد علی پاشا نے آ کر کے ان کی حکومت کو ختم کیا تھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی حکومتیں تھیں جو ان کے خلاف تھیں جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ شامل نہیں تھیں تو ان کو کیوں انہوں نے ختم کیا عربوں سے صرف ان کی حکومت کیوں ختم کیا اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے توحید کو دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے تھے اور وہ جو حکومتی خلافت عثمانیہ ان کے ہاں شرک پا جاتا تھا مفتی صاحب نے جو کہا کہ بدات تھی ان کے ہاں قبروں کو اونچا کرنا پختہ کرنا یہ تھی برائی لیکن شرک نہیں تھا ان کا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے بل باقاعدہ شرک تھا ان کے ہاں اور دنیا میں شرک کے جو موجود اور بانی اور پھیلانے والے ہیں سمجھ لیجیے مسلم ممالک میں وہ ان میں سے روافظ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جب ان کی حکومت آئی مصر کے اندر تو روافظ یعنی جو فات عبیدی اور اس طریقے سے اور جو ان لوگوں کی حکومت آئی تو ان لوگوں کے ذریعے سے مسلم ملکوں کے اندر قبر پرستی عام ہوئی ایران کے ذریعے سے قبر پرستی آج پھیلائی جا رہی ہے شرک اور مزار پرستی ساری چیزیں اسی طریقے سے ترکیا کی حکومت اس کی ایک طاقت تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا روبو دبدبا تھا اور جب اس کا دوری عروج تھا تو سب لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی طاقت تھی روب اور جلال تھا ان کا لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت سب کو زوال ہونے ہوتا ہے انسان جب طاقتور رہتا ہے تو اس کو بیماریاں لاحق نہیں ہوتی لیکن جب انسان کمزور ہو جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا اس کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس کی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں وہ چلنا چاہتا لیکن پاؤں ساتھ نہیں دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا لیکن ہاتھ ساتھ نہیں دیتے تو اس طریقے سے زوال اور عروج یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نظام کائناتی نظام ہے سب کے ساتھ ہے ایسا نہیں کہ کسی کے لیے صرف زوال ہی زوال ہے اور کسی کے لیے صرف عروج ہی عروج ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور سب کے ساتھ عروج اور زوال کا معاملہ ہے تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ان کی حکومت نہیں تھی اور اس طریقے سے انہوں نے آ کر کے خلاف محمد بنب رحمتہ اللہ علیہ نے جو شروع کیا تھا جو اصلاح کی کوشش اور توحید دنیا کے اندر عام کرنا پھیلانا جب زیرعیا میں محمد بن سعود رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہاں پر حکومت قائم ہوئی تو ان لوگوں نے آ کر کے ختم کر دیا بدہدی کی وہ سب کے سب محصور ہو گئے تھے قلوں کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے اس کے, اس کے مطابق ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہوگا اور جب وہ لوگ قلعوں سے باہر نکلے تو بدہدی کی اور سارے لوگوں قتل کو قتل کر دیا کو قتل کر دیا ہزاروں کی تعداد میں بدہ دینے سوال یہ ہے کہ اور بھی دیگر حکومتیں تھیں اربوں کے اندر تو ان کو انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا ختم نہیں کیا ہوملہ میں الگ حکومت تھی سمر میں الگ حکومت تھی ہائل میں الگ حکومت تھی اور جگہوں پر الگ الگ حکومتیں تھیں ان کو انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ شرک شرک اور بدعت کے عادی تھے اور توہید کو نہیں چاہتے تھے توہید سے ان کو دوستی زیادہ نہیں تھی اسی لیے ان کے جو بھی بادشاہ اور خلیفہ ہوتے تھے باقاعدہ وہ کوئی پیر ہوتا تھا ان کے ساتھ بے شدہ ہوتے تھے ہر بادشاہ کے پاس اپنا الگ الگ ایک پیر ہوا کرتا تھا اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ ہوا کرتے تھے تو شرک ان کے ہاں بہت تھا اس لیے ان کی حکومت کو انہوں نے ختم کیا ورنہ بہت ساری حکومتیں تھیں ان کو انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ کیوں آخر ان کی حکومت کو ختم کیا تو بہرحال یہ جو انہوں نے کہا کہ اربوں کے اکسانے سے یا اربوں کی بغاوت سے ایسا ہوا تو ان کا کہنا ایسا بالکل جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس طریقے سے نے کہا کہ شرک نہیں تھا ان کے ہاں صرف جو ہے ایک بداد تھی قبروں کو اونچا کرنا پختہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ان کے ہاں باقاعدہ شرک تھا ان کے ہاں باقاعدہ جو ہے شرک تھا اور اے اے کیا نام ہے کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس میں قبر نہ ہو قبروں کو پختہ کرنا اونچا کرنا وہاں پر مجاور بن کر کے بیٹھنا وہاں پر چڑھاوے چڑھانا یہ ساری چیزیں ان کی عام تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ہاں باقاعدہ عام تھیں جو کوئی بھی نیک آدمی مرتا تھا اے اس کی خبر پختہ کی جاتی تھی اور وہاں باقاعدہ اے سجادہ نشین بیٹھ جائے کرتے تھے یہ ساری چیزیں ان کی ہاں تھی تو قبر پرستی بھی ان کے ہاں پائی جاتی تھی بدات ہی نہیں تھی قبر پرستی بھی ان کے پائی جاتی تھی اس طریقے سے انہوں نے کہا, کہا کہ ارتغر ڈراما سے انقلاب آئے گا اور اردغرول ڈرامہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا مقصد ہے تو یہ بھی ان کا کہنا صحیح نہیں ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ کو میں جائز نہیں سمجھتا دوسری چیز جائز نہیں ہے تو کیا اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا ڈرامہ کیا ہے ڈرامہ کہتے ہیں جھوٹ کو افسانے کو اور یہ ارتغرول جو ڈرامہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ عثمان الاول جو پہلا خلافت عثمانیہ کا بانی ہے ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا ارتغرول جنہیں سلطان علاء الدین نے خوشی میں چند علاقے دے دیے تھے اور وہاں کا امیر بنا دیا تھا تو اسی کے نام سے یہ ارترو ڈرامہ بنایا گیا ہے ترکیہ کے اندر اے، تو اے، انہوں نے بات کہی کہ اس کے ذریعے سے انقلاب لانا مقصد ہے تو جو چیز جائز ہی نہیں اس کے ذریعے سے انقلاب کیسے آئے گا اور یہ ڈرامہ تو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ ہے اس میں دیکھیے عاشقی اور اس طریقے سے فحاشی بے پردگی تصوف کی دعوت شرقی کی دعوت یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سے کیسے انقلاب آ سکتا ہے جو چیز جائز ہی نہیں ہے کیا اسلام کو سمجھنا ہے تو ہم ڈرامے سے سمجھیں گے یا کسی کی تاریخ کو صحیح سمجھنا ہے تو ڈرامے سے سمجھیں گے فلموں سے سمجھا جائے گا یہ کتنی غلط بات کہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ جو ہے اس کے ذریعے سے انقلاب لانا مقصد ہے حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے دیکھنا لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ اس کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے گا اور اس طریقے سے اخلاق عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا مقصد ہے اس لیے یہ ڈرامہ بنایا گیا تو یہ بالکل غلط بات ہے انقلاب تعلیم کے ذریعے سے توحید اور سنت کی دعوت کے ذریعے سے آتا ہے جس طریقے سے امام احمد الحاب رحمت اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے کے مجددین نے جس طریقے سے کارنامہ انجام دیا اور آج بھی رحمت اللہ توحید دیکھیے پورے مملکت سعودی عرب کے اندر کہیں آپ کو شرک نہیں ملے گا اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کی انسان توحید پر قائم رہے ایک انسان اگر اسلامی ملک کے اندر ہے لیکن وہ شرک کرتا اور شرک پر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک چیز آ توحید اور اس طریقے سے ساری چیزیں اور برائیاں آ وہ جب چاہے ہماری توحید کو ختم کر سکتے ہیں تو صرف توحید کے ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں تو اس میں توحید کا استخفاب کیا گیا ایک طرح سے ایک نہ سے توحید بڑی عظیم دولت ہے توحید ہمارا سرمایہ ہے توحید کو چھوڑنے ہی کی سے آج ہم پستی کا شکار ہیں اور مغلوب ہیں اور توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق اور دین سے دوری اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر آج امت مسلمہ زوال اور پستی کا شکار ہے تو توحید ایک عظیم دولت ہے اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا کہ جنت اور جہنم بنائی گئی اور اس کے لیے دنیا کا قیام ہوا اور ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی کتابیں اللہ نے اتاری یہ توحید کے خاطر تو توحید سب سے عظیم عبادت ہے سب سے عظیم نے کی ہے اور سب سے عظیم چیز ہے لہذا اس کا یہ کہنا کہ صرف توحید ملی اور کیا ملا لوگوں کو یہ کہنا اس طریقے سے بالکل مناسب نہیں ہے ایک عالم دین کے لئے ایک عالم کے لیے طریقے سے کہنا انہوں نے اردوگان کی تعریف بھی کی کہ وہ ایک ویژن کے تحت وہ کام کر رہا ہے اور خود داخل ہو کر کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے جو چیزیں وہاں پر ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جو ترکیا کے صدر ہیں سید اردغان طیب اردوغان اس آدمی کا عقیدہ کیا اس کا منہج کیا ہے اس کا آئیڈیل تو مصطفیٰ کامالتا ترک ہے جو اس نے جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اعلان کیا اس نے خلافت عثمانیہ کا زوال کا ذریعہ اور سبب بنا اور اس کی قبر پر جا کر کے پھول چلاتا ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے اس طریقے سے جب مصر، اسرائیل کے اس نے زیارت کی آیا اسرائیل اپنی بیوی بی کے ساتھ تو ہرتزل جس نے اسرائیل کا فکرہ پیش کیا تھا کہ اسرائیل بھی ایک ملک ہونا چاہیے دنیا کے اندر اس کی خبر پر جا کر کہ انہوں نے پھول چلایا اسرائیل کے ساتھ سال میں بھر میں چھ بلین ڈالر کی ان کی تجارت ہوتی ہے دنیا میں چوتھے نمبر پر یہ ملک ہے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے میں اسرائیل کے ساتھ ان کے مضبوط تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے اندر سفیر ہیں سفیر ہیں دونوں ملکوں کے اندر وہاں پر بھی یعنی اسرائیل کے اندر ترکیا کا سفیر اور ترکیا میں اسرائیل کا سفیر ہے یہ تو صدر ہیں کیوں نہیں ختم کر دیتے ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں ختم کر دیتے صرف زبان بیان دے دینے سے انقلاب نہیں آتا ہے اور صرف زبان بیانی سے کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے عمل کر کے انسان کو دکھانا پڑتا ہے تو یہ جیسا انہوں ڈرامہ شروع کیا اسے ڈرامہ بعض انسان بھی ہے بھی یہ صدر صاحب اور اس طریقے بیانات دے کر کے لوگوں کی ہی لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور خلافت عثمانیہ دوبارہ گویا کہ ان کے بیانات سے دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی تو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ بھی دیکھیے کہ یورپ کے اندر شامل ہونے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یورپ کے اندر شامل کر لیا جائے ہمیں جو ہے یورپ کے اندر شامل کر لیا جائے اس طریقے کی چیزیں باقاعدہ ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو ان کے ذریعے جس آدمی کا عقیدہ اور منحج ہی صحیح نہ ہو تو اس کے ذریعے سے کیا اسلامی انقلاب آئے گا اور کیا جو ہے توحید دنیا کے اندر عام ہوگی اس خام خیالی ہے جو اس ت... ان کے تعلق سے لوگوں نے یہ ساری چیزیں قائم کر رکھی ہیں اس لئے یہ جو اس کے اندر باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے جن باتوں پر جو ہے کچھ باتیں انہوں نے صحیح بیان کی جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا اور کچھ باتیں انہوں نے ایسی بیان کی ہیں جو قابل گرفت ہیں اور حقیقت کے خلاف ہیں اس لیے میں نے مناظر سمجھا کہ یہ کچھ باتیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کی جائیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اور حقیقت کو سمجھنے کی اللہ ابام ہم سب کو توفیق دے اور اس طریقے سے رب ابامین سب کو دین توحید پر قائم رکھے اور شرک صلی اللہ علیہ وآمین ہم سب کو محفوظ رکھے آپ دیکھیں سعودی عرب الحمدللہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر فلسطین کی مدد کرنے والا ہے سب سے زیادہ اور ان کا فارمولہ ہے کہ جب تک وہ نئی سو سڑسٹھ کی جنگ کے اندر جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا جب تک وہ سارے علاقے فلسطین کے حوالے نہیں کرے گا اور فلسطین کی جب تک کی راجدھانی بیت المقدس نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے یہ ان کا صاف ہے ان کا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ کوئی سفارتی تعلق ہے نہ ان کا اور کوئی تجارت ان کے ساتھ ہو رہی کوئی چیز نہیں ہو رہی ان کے ساتھ میں جی ہاں اور پھر بھی سب زیادہ متون یہی لوگ ہیں سب زیادہ جو ہے انہیں پر لامتان کیا جاتا ہے اور جن کے تعلقات ہیں دیرینہ اور اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں تجارتی اور تمام چیزیں تعلقات ان کو لوگ مسلمانوں کا خلیفہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور خلافت قائم کرے گا یہ سب خیام خیالی ہے اور یہ حقیقت سے دور کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمامین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ